السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھے اچھے پیارے پیارے ننے ننے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور ہیرو کی کہانی ایسے ہیرو جن کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی کہانی کا عنوان ہے وادی سفرہ کی خوشبو اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فریال یاور نے شام گہری ہو رہی تھی اور ایسے میں مزید سفر جاری رکھنا مشکل نظر آ رہا تھا پہاڑی علاقہ تھا دن بھر سفر کی وجہ سے جسم بھی آرام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وادی سفرہ کی طرف سفر کر رہے تھے اپنے صحابہ کو وادی سفرہ میں رات گزارنے کا حکم دیا صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور رات گزارنے کے انتظامات ہونے لگے موسم خوشگوار تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں لیکن اس ہوا میں مشق کی تیز خوشبو آ رہی تھی صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کہیں سے مشق کی تیز خوشبو آ رہی ہے جس سے ہمارا دل و دماغ خوشبو سے بھر گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو معاویہ کی قبر یہاں ہوتے ہوئے تمہیں حیرت کیوں ہے ابو معاویہ جن کی قبر وادی سفرہ میں ہونے کی وجہ سے مشک کی تیز خوشبو آ رہی تھی سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی حضرت بن حارث کی کنیت ابو معاویہ بھی تھی اور ابو الحارث بھی تھی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے چچا ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دس سال بڑے تھے جس وقت نبوت کا آغاز ہوا آپ جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو رہے تھے لیکن آپ نے جوانوں کے سے جوش کے ساتھ اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا نام لینا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے برابر تھا اسلام لانے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دوسرے مسلمانوں کو جہاں تکالیف پہنچائی گئیں وہاں آپ پر بھی بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے مگر آپ پوری ہمت سے اسلام پر قائم رہے جب حضرت محمد نے کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ارقم بن ابوالرقم کے مکان میں پناہ لی تو ان ساتھیوں میں حضرت عبیدہ بھی شامل تھے اس کے کچھ عرصے بعد مزید ظلم و ستم بڑھنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چلے گئے یہ وقت مسلمانوں کی شدید تکلیف کا وقت تھا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا ان کے بچے بھوک پیاس سے تڑپ کر روتے تھے جن کی آوازیں سن کر کفار خوش ہوتے تھے یہ مشکل وقت مسلمانوں نے اس گھاٹی میں جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے تین سال گزارا اور اس مشکل وقت میں حضرت عبیدہ بن حارث بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے حوصلے اور ہمت سے ڈٹے رہے تین سال بعد جب قریش کے چند سرداروں کو رحم آیا تو مسلمان گھاٹی سے باہر آئے کچھ عرصے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا اور خود بھی ہجرت کی تو حضرت عبیدہ بن حارز بھی اپنے بھائیوں طفیل اور بھتیجے مستطی کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے ہجرت کے وقت حضرت عبیدہ کی عمر ساٹھ سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے شیخ المہاجرین کے لقب سے مشہور ہوئے ہجرت کے بعد بہت سی غذبات اور سرایہ بھی پیش آئیں انہی میں سے ایک سریے کی قیادت حضرت عبیدہ نے کی آپ کی شہادت غزوہ بدر میں ہوئی جو کہ سترہ رمضان دو ہجری میں پیش آیا جس کا واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے تین بہادر اور کفار سے اتبا شیبہ اور ولید سامنے آئے مسلمانوں کے تین بہادروں کو مقابلے کی دعوت دی جس پر حضرت معاذ اور حضرت معوز اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اتبا نے ان سے ان کا نام اور خاندان پوچھا ان لوگوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ وہ انصار ہیں جس پر اتبا نے کہا محمد اپنے خاندان والوں کو بچانا چاہتا ہے اور ہم تم کو بے وجہ قتل نہیں کرنا چاہتے جاؤ اور محمد سے کہو کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ہم سے مقابلے کے لیے بھیجے جو ہمارے جوڑ ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے حضرت عبیدہ بن حارث حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ کو نام لے کہا حمزہ علی عبیدہ جاؤ اور دین حق کی خاطر ان سے لڑو مقابلہ شروع ہوا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مقابل کو تو جلد ہی ختم کر دیا لیکن حضرت عبیدہ اور شیبہ دیر تک ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے ایسے میں شیبہ نے ایک وار حضرت عبیدہ پر اس طرح کیا کہ وہ بری طرح زخمی ہوئے اور ان کی ایک ٹانگ شہید ہو گئی اس وقت حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے جو کہ اپنے دشمنوں سے فارغ ہو چکے تھے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو میدان جنگ سے لے کر آئے حضرت عبیدہ کو اٹھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ زخموں سے چور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھنا چاہا مگر حضرت عبیدہ نے پیارے نبی کے پیروں پر اپنا گال رکھ دیا اور فرمایا کیا مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم شہید ہو اور نیک لوگوں کے پیروکار ہو پیارے نبی کا یہ ارشاد سن کر حضرت عبیدہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے کہا اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ میں ان کے قول کا کس قدر حقدار ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ان کے ارد جانے دے دیں اس کے بعد مدینہ جاتے ہوئے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وادی سفرا کے قریب ہو گئی اور وادی سفرہ میں ہی انہیں دفن کر دیا گیا جس کی وجہ سے پوری وادی سے مشق کی تیز خوشبو آتی رہتی تھی شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی آپ درمیان قد کے نہایت خوبصورت شخص تھے آپ کے دس بچے تھے جن میں چار لڑکیاں اور چھ لڑکے تھے